اسی طریقے سے یعنی گود میں اس معشتا کے بیٹے نے کلام کیا اصاب اخدود کے واقعے میں باقاعدہ واقع بچے نے کلام کیا موسیٰ علیہ السلام پہ جب توہمت لگی تو بچے نے کلام کیا یوسف علیہ السلام پہ جب توہمت لگی تو بچے نے کلام کیا تو بعض الرحمٰ نے نقل کیا ہے کہ حضور نے بھی کلام کیا اور بعض اتنا لکھا ہے کہ پہلا کلام یہ تھا اللہ اکبر کبیرہ حمد اللہ کسیرا و سبحان اللہ بکرتن وسی اور سیرت پاک اس پہلو پہ دیکھیں گے حضور صلی سم بھی فرماتی ہے مسرورا حضور جب پیدا ہوئے تو ختنا ہو چکا تھا اور حضور جب پیدا ہوئے تو چہرے پہ مسکراہٹ ہے مسرور ہے خوشی ہے عبد المطلب کو خبر دی گئی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 یا آپ کے ہندوستان میں بھی راجستان کا جیسے علاقہ ہے وہ بھی اسی طرح ہمارے سعدی پاکستان میں راجستان کے سہارا کا علاقہ ہے اور وہ ہمارے ڈسٹرکٹ سے قریب ہے تو وہاں کچھ دوستوں نے ان نے کہا کہ حضرت آپ آتی ہیں اور جلسہ سفر تقریر درس صبح و درس مغرب کو درس عشا کو درس ریات کو جلسہ پھر سفر تو کم از کم ایک دن دو دن دیں تاکہ ہم آپ کو یہاں کو ہرن ورن کا شکار کھلائیں یہ کریں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 نیشنل کا ترجمہ جو نہیں کر پائے بیچارے کہ اب نیشنل کا کیا ترجمہ کریں جو اسی کو ناشیوں بنا دو تو یوتا جو تم مرضی آئے اپنا بنا لے کہاں سے اچھا اب جناب وہ جو بناتے ہیں نا جی اس انڈر کو جیسے مار مار کے چھوٹے, چھوٹے, چھوٹے اس کا نام ہے شک شوکا کہاں سے آ جی شک شوکا عربی کا لفظ ہے دنیا میں شک شوکا پیزا کون سی عربی ہے جی پیزا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 کا قبیلتوں کے تمہارا کون سا بنو سعد تو فر یا فرحن شریدا عبد المطلف بڑے خوش ہو گئے کہنے لگے اسمو کے حلیمتی حلیما و قبیلتوں کے سعد و ابنی محمدہ تمہارا نام حلیمہ ہلم سے ہے اور قبیلہ سعد سعادت سے ہے لیکن میرا بیٹا بھی تو پھر محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور بی بی حلیمہ کہتی ہیں کہ میں اندر گئی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 اور رضائی بھائی کا نام بھی عبداللہ ماں کا نام آمنہ اور مرضیہ کا نام حلیمہ یعنی آمنہ امن سے حلیمہ ہلم سے قبیلہ ساد سے اور رضاد والا بھائی بھی عبداللہ یہ ساری اتفاق ہے یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ اس خالے کے کائنات نے نظام بنا کہ جس جس چیز پہ آپ نظر ڈالیں یعنی عجیب حیرت ہوگی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 اللہ نے مجھے قریش میں پیدا کیا اور سعد جیسے قبیلے میں میں نے تو وہاں تربیت پائی میں نے وہاں دودھ کا زمانہ گزارا اگر میری زبان فصیح نہیں ہوگی تو پھر کس کی زبان فصیح؟ تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی حضور کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے زندگی باقی تو بات باقی, باقی. اللہ مصل علیہ سید محمد والا کال سید اللہ محمد عما صلی تعالیٰ ابراہیم والیم عالمین مجید برادرانی اسلام جیسا کہ الحمدللہ للہ آپ کو علم ہے کہ چند دنوں سے ہم سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمن میں کچھ باتیں کہہ رہے ہیں اور سن رہے ہیں سب سے پہلے درس اول میں جزیرہ عرب کے حالات پر باس کی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل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 اور پھر تیسرے درس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سعادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت کے وقت کے حالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے وقت کے معجزات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسم میں محمد کا تجویز ہونا یہ ذکر کیا گیا اور پھر حضور کی رضاط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بی, بی حلیمہ سعدیہ کے پاس تشریف لے جانا جیسے عرب کی یہ عادت تھی کہ بچوں کو ولادت کے بعد دیہات میں جنگلوں میں دور افتادہ آبادیوں میں بھیجا کرتے تھے تاکہ خالص للہ ملے خالص لغت ملے ان کی لغت بھی فصیح ہو ان کی صحت بھی بہتر ہو اور شہر کی آلودگیوں سے بچ جائیں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 وہ جگہ جو تھی جنت سما ہوتی گئی جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں خیابہ خیاباں خرامہ خیاب خراماں خراما ارم دیکھتے ہیں تو اسی اسنا میں کہتی ہیں جب حضور تھوڑے کچھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ اماں حلیمہ میرے بھائی جو ہیں یہ کہاں چلے جاتے ہیں سارا دن غائب ہوتے ہیں شام کو آتے ہیں میرا بھائی بھی غائب ہو جاتا ہے میری بہن شیاما بھی غائب ہو جاتی ہیں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 سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں آپ کے چہرے مبارک کا رنگ البتہ رنگ تو ہے محسوس ایسے ہوتا ہے کہ جیسے رنگ اڑا ہوا تو ہم نے جلدی سے جا کے بی بی ہریم نے سینے سے لپٹایا کہ یا حبیبی و یا ولدی اے میرے بیٹے خدا تجھے ہر دشمن سے محفوظ رکھے کیا ہو گیا اس نے کہا کوئی ایسی بات نہیں ہے بات اتنا ہے کہ میں اس سے کھڑا تھا وقت نہ رجسے اوپر سے ملوم ہوا کہ دو بندے آئے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 اس طرح اور ایسا دنیا میں کون سا آپریشن ہے کہ جو لمحوں میں ہو جائے اور لمحوں میں ٹھیک ہو جائے لیکن کہتے ہیں کہ آسار جو تھے سلائی کے نشان جو تھے وہ باقی اچھا اللہ چاہتے تو یہ نشان بھی مٹ جاتے جو خداوند قدوس اتنی بڑا آپریشن اپنے پاگ نبی کا کرا سکتے ہیں ملائکہ کو بیچ کر نشان بھی مٹ جاتے لیکن نشان مٹ جاتے تو منکرین کو انکار کا ایک بہانا مل جاتا کہ کافروں کو تو آپ چھوڑیے بڑے بڑے مسلمانوں نے بھی شک کے صدر کا انکار کیا ہے ان نے کہا کہ یہ جو ہیں کہ سینہ مبارک شک ہوا یہ روایات ایسی نہیں ہے کہ ہم جس پر ایمان لے آئیں کیونکہ حدیث مبارک تو لکھی ہی حضور کے ڈھائی سو سال بعد گئی ہے یہ شک کے صدر ہونا سینے کا چیرا جانا دل مبارک کا باہر نکال لینا پھر دل کو دھونا دھونے کے بعد دل کو اندر رکھ دینا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 ماشاءاللہ فلاں عالم کی جب تقریر سنی نا اللہ نے بھئی ان کا دعا کی سینا کھول دیا ایسے بہ رہے تھے جیسے کہ دریا رہا ہوا نہ کہ نہ دریا بہ رہا ہوتا ہے اور نہ سینہ کھلا ہوتا ہے ان کا یہ محاورہ تو بعد مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں نے بھی شک صدر کا انکار کر دیا ان نے کہا کوئی شک صدر نہیں بلکہ یہ شرح صدر ہے شک صدر نہیں لیکن بات یاد رکھیں کہ شک صدر کی روایات بخاری اور مسلم کی روایات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 اور پھر جہاں شرح صدر ہے وہاں قرآن نے تو خود کہا ہے شرح صدر الم نشر کا صدر کن کا وزر کل ان کا اور اسی طرح قرآن کہتے ف میوری دتا ہشرستا فہو والی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 کچھ حالات ایسے دیکھے گئے ہیں کچھ باتیں ایسی ایسی حضور کے ساتھ ہوئی ہیں اور آپ کا سونا اٹھنا بیٹھنا پھر کہنا کہ دو آدمیوں نے میرا سینہ مبارک کھولا ہے کہ ایسی باتیں ہیں کہ میں ڈر گئی ہوں کہ کہیں میں اس امانت کو سنبھال نہ سکوں تو بی, بی آمنا نے کہا اچھا تم کہیں اس طرح اس لیے تو نہیں ڈر رہی ہوگی آپ پر کوئی جن کا اثر ہو گیا تو ان نے کہا پتہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جن کا بھی اثر ہو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 بساط بچھائی جاتی تھی یعنی آپ کے لیے جیسے آپ نے دیکھا نا ارب کا اب بھی رواج ہے کہ گھروں سے باہر مکانوں کے ایسے تھڑے بڑے ہوتے ہیں وہاں کپڑا بچھا دیں گے سرانے رکھ دیں گے پیچھے مجلس بنا بیٹھ جائیں عرب کا اب بھی رواج ہے عبد المطلب کے لیے جو مجلس بنتی تھی وہ بالکل اہم کابت اللہ کی دیوار کے ساتھ اور کابت اللہ کے دروازے کے قریب وہاں آپ کے لیے مخملی کپڑے بچھائے جاتے سرانے لگائے جاتے گدے لگائے جاتے کیونکہ سردار مکہ تو اس وقت عبد المطلف سارے مکے پہ ان کی سرداری تھی اور پھر سقایا اور خدمت حجاج خدمت حجیب یہ سارا نظام جو ہے عبد المطلف کے سپر تھا لہذا ان کا احترام جو ہے دو جانب سے تھا ایک کابت اللہ کی نسبت سے اور ایک مکے کی سردار ہونے کی نسبت اور جب وہ مجلس بچھا دی جائے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 اور بھائی اگر روکتے بھی تو آپ ان کی توجہ نہ اور عبد ال کو جب کہا گیا تو نے کہا ابنی شان اس میرے بیٹے کے اندر کوئی اللہ نے شان رکھی ہے ایسی اس کو منع نہ کیا کرو اگر یہ میری مجلس پہ بیٹھ جائے تو بیٹھ جائے میں نیچے بیٹھ جاؤں گا لیکن میں محمد کو نہیں اٹھا سکا صلی اللہ علیہ واسلم تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی اس ضمن میں آپ کو یہ ایک جہاں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 اور عبد المطلف کا عالم یہ تھا کہ سردار ہونے کے باوجود پیسہ نہیں ہوتا تھا چونکہ جب پیسہ آتا تو سخاوت ہی خرچ ہو جاتا حاجیوں پہ خرچ ہو رہا ہے سمتم میں شاد ملا کے پلایا جا رہا ہے سمتم نہیں تو باہر سے پانی لا کے پلایا جا رہا ہے شرید کھلائی جا رہی ہے روٹی کھلائی جا رہی ہے حاجیوں کی خدمت کی جا رہی ہے تم اتنا پیسہ کہاں سے بھی لے سردار تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کفارت میں بھی تربیت لیتے رہے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 مودین منورہ کی گلیوں میں جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تو لوگ حیران ہو جو بھی دیکھتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حیران ہو جاتے اسی سے شہرت اٹھی اور شہرا میں کچھ یہودی لوگ آئے کچھ راہب آئے انہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ نبی جو ہاج یہ اس امت کا نبی پیدا ہو گیا ہے اور ایسی باتیں کرنے لگے کہ بی, بی آمنہ کو اندیشہ ہو گیا کہ کہیں یہ حضور کو نقصان نہ پہنچا دے تو بی, بی صاحبہ ان کو لے کر واپسی کا انہوں نے جلدی سے سفر اختیار کیا ابھی راستے میں مقام اب اب کہ بی بی آمنہ فوت ہو والد پہلے فوت ہو جب بعد روایات تاریخ میں یہ بھی ہے کہ بی, بی آمنہ کو یہاں جنت اللہ میں دفن کیا گیا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 اللہ نے فرمایا کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر ہم نے آپ کو خود ٹھکانا تو اس طرف اچھا اگر فرض محال ایک شاگرد قابل ہو لوگ کہتے ہیں ان کا استاد بڑا قابل تو اس کی لیاقت تو صلاحیت استاد کی طرف جاتی ہے اولاد کی باپ کی طرف جاتی ہے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 تو ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک چاچے کی امداد کے لیے بعض روایات میں ہے کہ زمزم کی خدائی میں اور ایک روایت میں ہے کہ کابۃ اللہ کی تعمیر جب قریش کر رہے تھے تو حضور پتھر اٹھا رہے تھے تو آپ کے چاچا نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کندھوں پہ پتھر رکھتے ہیں آپ کو تکلیف ہوتی ہوگی تو آپ چادر مبارک نکال لیں اور کندھے پہ رکھ تاکہ آپ کو پتھر اٹھانے میں تکلیف نہ ہو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 جو لوگ آتے تو وہ ان سے پیسے ان سے سے پیسے کپڑے لیتے تو صاف بات ہے کہ پھر نظر نیاز تو دینا ہے کو تو اس کے کے بعد ان کے پیسے بن جاتے چاندی بن جاتی اور جن غریبوں کے پاس پیسے نہ ہوتے وہ کابت اللہ کا اریا طواف کرتے چاہے مرد ہوتے چاہے عورتیں اور یہ اریا طواف اس وقت تک ہوتا رہا حضور کا نبوت مل گئی اعلان نبوت ہو گیا حضور کی مکی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے نو ہجری تک یعنی نو ہجری تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا طواف جو ہے وہ بغیر باس کے اریا ہوتا رہا تو نو ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا انہوں نے آ کے اعلان کیا کہ اللہ یہ بالبیت بل بھئی تھی خبردار آج کے بعد کوئی اللہ کے گھر کا طواف جو ہے اریا نہیں کر سکتی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 اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ بعض اوقات ایک آدمی موٹا کپڑا پہنتا ہے جیسے آپ نے دیکھا جین کے پینٹ پہنی جاتی ہیں لیکن اگر وہ موٹے کپڑے کا سلائی اتنی ٹائٹ ہے کہ ہر عضو نظر آ رہا ہے تو وہ بھی کے حکم میں یعنی وہ بھی اسی حکم میں آئے گا کہ جیسے اتنے لباس پہنا ہوا نہ ہو کہ ہر ہر عضو اس کے وجود کا ایک ایک حصہ اس کی یعنی وجود کی سٹائل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 اچھا بال تو نوز بلّہ یہ عالم ہے کہ اوپر سے باقاعدہ برقع ہے اور اندر جو ہے مینی اسکرٹ کا اوپر سے برقع ہے اور اندر جو ہے وہی جین پہنے ہوئی ہے و انہ راجی ہوں تو بہرحال یہ اریا کا دور چلتا تھا لیکن اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ گوارہ نہ کیا کیونکہ حضور کو ادب سکھانے والے تو اللہ کی ساتھ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 ایک منٹ میں پہاڑ پہ چڑھ جائے گی ادھر ادھر ادھر بھاگ جائے گی تو چرانے والے کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے وہ لا رہا ہے اچھا باقی جانور ایک دفعہ آپ ہانک دیں گے چل پڑیں گے لیکن یہ ادھر بھاگ رہی ہے ادھر بھاگ رہی ہے اور اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک دفعہ آتا ہے نا کہ ایک بکری کے پیچھے بھاگتے بھاگتے بھاگتے جب غصے میں آئے تو اس بیت پارا اللہ نے کہا کہ موسیٰ بندے بھی تو میری فرمان سے بھاگتے رہتے ہیں لیکن میں نے تو ان کو کر دیتا ہوں تو میں ایک بکری کو بھی نہ کر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 آج رات تو میں بالکل نہیں سو گا رات تو آج حضور تیار ہو کے آئے لیکن کہتے ہیں ہی خدا کی شان ہے کہ نیند نے مجھے زبردست پوچھ لیا اور میں سو گیا اور سب کو چوتا رہا گانے ہوتے رہے آوازیں ہوتی رہیں باجے بجتے رہے لیکن ایسی نیند اللہ نے غالب کر دی کہ نیند سود کھلی مجلس اجڑ گئی لوگ بھاگ گئے سورج نکل آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ سے اٹھے دیکھا تو کچھ نہیں تو بس واپس آئے تو اس بھائی نے پوچھا کہ مادر آئی تھا آپ نے کیا دیکھا انہوں نے کہا میں تو کچھ نہیں دیکھا مجھے تو درو راتوں نہیں داغے اصل میں اشارہ اس طرف تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو تیرے دین میں ہم نے حرام کرنا ہے اس کو تیرے کانوں میں ہم کیسے جائیں اللہ تبارک تعالی اپنے نبی کی تربیت کا ابتدا سے ہی انتظام ہو ابو طالب نے اب ارادہ کیا کہ میں تجارت کا سفر کروں چونکہ مکے والوں کے سفر ہوتے تھے تجارت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 کہنے لگے کہ مجھے بھی آپ ساتھ لے جائیں انہوں نے کہا آپ سفر ہے شام تک جانا ہے اتنا دویل سفر ہے ان کا میں تو آپ کی وجہ سے آپ کو نہیں لے جا رہا کہ آپ کو تکلیف ہوگی انہوں نے کہا آپ میں میں نہیں چاہتا کہ آپ اکیلے جائیں میں ضرور جاؤں فر اب آبو ابالبی راضی ہو انہوں نے کہا چلے جب ابو طالب آپ کو قافلے میں لے کے چلے اور قافلہ تو خوم شام یعنی شام کے قریب قریب پہنچا جہاں سے شام کی ابتداء شروع ہو جاتی ہے یعنی شانیا علامات امارات شروع ہو جاتی ہیں تو وہاں ایک دیر دیر تھا دیر کہتے ہیں سو میا اسے آپ کہنے مندر یا عیسائیوں کا گرجا یہ سوا میں ہوتے ہیں آپ نے دیکھیں ہر ملک میں اب تو ہر جگہ ہے عیسائیوں کے ہندوؤں کے مندر کہلاتے ہیں عیسائیوں کے کلیسا یا گرجا کہلاتے ہیں اللہ کی شان ہے ویسے اردو میں نام اس کا بڑا جی بھائی گر کیا یعنی آپ اس کو ذرا آرام سے پڑھیں نا گر کیا ویسے اللہ کی نامز سے آپ گر بھی رہے ہیں ہزاروں ایسے ہیں جو بک گئے اور اس میں مسلمانوں کی مسجدیں مدد سے قائم ہو گئے تو گر جانے کا ہمارا یہ تو نہیں ہوتا کہ حقیقت عبارت کر جائے جب بدل گئی تو بھیا گر گئی اس کی بات تو ختم ہو گئی تو بہرحال یہ ایک یعنی لطیفہ ہے کہ بعض آدمی کا نام ایسے ہوتا ہے نا جی جیسے وہ ہمارے خواجہ صاحب تھے نا وہ فوت ہو گئے خواجہ محمد اللہ کرے زندہ ہوں جماعت اسلامی کہ خواجہ تو فیل بہت پرانے کے لیڈر ہیں تو وہ ہمارے ایک ساتھی تھے تو وہ جب ان کی بات ہوتی نا تو الیکشن میں ان کا مقابلہ آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے تو وہ کہتے ہیں نا کہ خواجہ تو پھیل یعنی توفیل جلدی سے کہیں تو پھر تو توفیل بنے گا اگر ایسا کہیں تو پین تمہارا تو نام میں فیل ہے تم نے کیا جیتنا ہے تو فیل تو اس لیے بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی ادائیگی میں حروف سے ترجمے بگڑ جاتے ہیں اور معنی بدل جاتے ہیں بار سورتوں وہ جناب جب دیر میں پہنچے تو وہاں ایک راہب تھا اور وہ کبھی اس دیر سے اس سومیا سے اس کلیسا سے باہر اب یہ پہلی دفعہ تھی ابو طالب کے دور میں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 اور راہب نے اپنے سب چھوٹے چھوٹے جو جی اس کے تھے نا نیچے کام کرنے والے چھوٹے چھوٹے راہب تو ان کو کہا کہ بھائی اعلی سے اعلیٰ کھانے کا انتظام کرو اور اتنا کھانے کا انتظام کرو کہ پورے کافلے کو کھلاؤ اور ہر آنے جانے والے کو گزرنے والے کو بستی والوں کو سب کو کھلاؤ اور کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے اور خود کھڑے ہو کے نگرانی کرو کھانے کا انتظام ہو گیا بڑی لبی تفصیل میں اب جناب جب کھانے کا وقت آ تو راہب کے غور سے دیکھ رہا ہے اور اس کے بعد اس نے پوچھا ابو طالب سے ہل ترک تم آدن کسی کو چھوڑ کے آئے ہو کوئی بندہ رہ تو نہیں گیا تو ابو طالب نے کہا کہ ایک بچہ رہ گیا ہم چھوڑ آئے کہا سامان کے ساتھ رہے گا نگرانی کرے گا نے کہا عجیب بات بھائی میں نے سب کو دعوت دی تھی بچے کو چھوڑ آنے کا کیا مطلب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 جب آپ غریب آ بیٹھ گئے ابو طالب سے پوچھا کہ من ہا جائے کون ہے کہا میرا بیٹا ہے تو اس نے کہا کہ نہیں تم جھوٹ بولو یہ تمہارا بیٹا ہے کہا میرا بیٹا ہے اس نے کہا اللہ کا تھا انہوں نے کہا میں کسم کا تم جھوٹ رہے تمہارا بیٹا نہیں ہے اس کا باپ اس وقت زندہ نہیں ہو سکتا نے کہا بات یہ ہے کہ ابن ابنوقی میرے بھائی کا جو بیٹا ہے تو میرا ہی بیٹا ہو نہ میں سیدھی بات کروں اس کا باپ مر گیا کہا ہاں اس کا باپ مر گیا اب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کا اسم میں گرامی آپ نے فرمایا میرا نام محمد ہے فرمایا میں اکسیم و کبلازا میں تمہیں لا توزا کی قسم دیتا ہوں حالانکہ وہ نصرانی تھے وہ نہیں لاد کو مانتے لیکن مکے والے چونکہ مانتے تھے نا لاتوا کو اس لیے یہ ہوتا ہے نا کہ جو آدمی جس کو مانتا ہو آدمی کہتا ہے یار چلو تمہیں اس کی قسم تو اس نے کہا کسم کہ کب لات و میں تمہیں لا تو ازا کی قسم دیتا ہوں کہ جو میں تم سے پوچھو سچ بتاؤ حضور نے فرمایا لا لات نہیں بلات وزا خبردار وہ یہ پھر نہ کہنا لادا کی قسم مشدل بغز ساری دنیا میں مجھے سب سے زیادہ بغض اگر ہے تو ان بتوں سے اب ابو طالب بھی حیران ہے اور راہب بھی حیران ہے کہ اتنے جوش سے اور ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی عمر مبارک تو اس نے کہا کہ اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناراض اینی اخ سے میں تمہیں اللہ کی اب نے فرمایا میں اگر تم اللہ کی قسم دیتے تو پوچھو کیا پوچھو اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ تم نے کبھی خواب دیکھے ادب نے فرمایا دیکھے ان خوابوں میں تم نے کیا کیا دیکھا حضور صلی اللہ سم نے کچھ باتیں بتلا اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم نے اپنے دورانے زاد کے جو کچھ عرصہ مکمل کیا اس کے بعد بھی کوئی واقعہ پیش آیا تو آپ نے فرمایا ہاں ایسے آیا تھا کہ میرا سینہ مبارک کھولا گیا یا نہیں وہ واقعہ تو اس نے کہا کہ یا محمد ہے تو بڑی گستاخ لیکن میں مجبور اگر تم مجھے اجازت دو تو میں تمہاری پشت دیکھ سکتا ہوں تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں جب تم نے مجھ سے اللہ کے نام پر کہا ہے تو دیکھو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 کہ ان بالوں کی ترتیب بھی ایسی تھی جیسے مرغے کے اوپر آپ نے دیکھا جو اس کے اوپر جو بال کھڑے ہوتے ہیں بڑے ترتیب میں اسی طرح وہ بال مبارک تھے اور ادھر ادھر اس کے خال تھے یا تل جسے آپ کہتے ہیں اس کے ارد گرد تل تھے جب اس نے دیکھا مقبل ادی والے وہ تو حضور کے پاؤں پہ گر گئے اس نے ہاتھ چومے پاؤں چوبا اس نے کہا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 وہ ٹھیک ہو جائے اور اس نے کہا کہ ابو طالب یہ بدھ رکھتے ماں جنا ستا باد عیسا حضرت عیسا کے بعد اس کے نیچے کوئی نہیں بیٹھا اور عیسا علیہ السلام نے کہا تھا کہ لا ستا اللہ نبی اس کے نیچے کوئی نہیں بیٹھے گا مگر ایک نبی آئے جو آ کے بیٹھے گا یہ وہ درخت ہے خدا کے لیے انہیں جلدی مکے بھیج ابو طالب راضی ہو گئے ان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے مکے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 میسرہ کو بھی مال دیا حضور پاپ کو بھی مال دیا اور میسرہ کی ذمہ داری لگائی کہ تم نے حفاظت بھی کرنی ہے اور ساتھ بھی رہنا اب حضور صلی اللہ کے شام کی طرف چل پڑے میسرہ کہتا ہے کہ ولہ ہے خدا کی قسم ہے میں نے ایسا خلق تو کبھی نہیں دیکھا تھا پر وہ تو ہم غلاموں کو غلام سمجھتے تھے کہ دور بیٹھو کام کرو تاکہ محمد مصطفیٰ کھانا میرے ساتھ کھا رہے ہیں پانی میرے ساتھ پی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 جیسے بی بی آسیہ تھی جیسے بی بی مریم تھیں جیسے اختموسل تھی تو یہ اس قسم کی ذہین عورتیں بھی تاریخ میں بہت کم پیدا ہو ایک سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت تھی اس کا نام تھا نفیسہ اس کو بھیجا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 انہوں نے کہا کہ حل تل گو پل مالے بل جمالے و نصب انہوں نے کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک ایسی عورت جس میں جمال بھی ہو مال بھی ہو اور نصب بھی تین چیزیں جمع ان کے بعد عورتیں جو ہیں جمال تو بڑا ہوتا ہے خوبصورتی بڑی ہے لیکن خاندان اچھا نہیں بعد ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں کہ خاندان بہت اچھا ہے لیکن بچاری خوبصورت نہیں بات ایسی ہوتی ہیں کہ مال ہی کوئی نہیں خوبصورت بھی ہے خاندان بھی اچھا ہے لیکن کوئی مال نہیں کوئی آدمی شادی کرنا نہیں چاہتا ہوتا. کہا کہ جب تین مصیبتیں جمع ہو جائیں تو ہل ترغ اب فرمایا کہ ہاں پھر کس کی رغبت نہیں ہوگی میری بھی رغبت ہے اگر کوئی ایسی عورت ہو کون من من آدمی کون ایسی عورت ہے جس ہیں؟ تو تو میں یہ تین مصیبتیں ہیں اس نے کہا ہمیں آپ سے چھپانا نہیں چاہتی یہ خریجہ وہ خریجہ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 تو آپ نے فرمایا کہ اچھا پھر میں راضی ہوں تو جب نفیصہ نے آ کے خدیجہ کو پیغام دیا نا حضور کی رضا کا تو بی, بی خدیجہ کہتی ہے میرے لیے اس سے بڑا خوشی کا دن کوئی نہیں تھا کیونکہ پہلے میں حالات تو سن چکی اور میں ساری علامات سے کسی نتیجے پر تو پہنچ چکی تھی کہ یہ کوئی نرالی شان والا بیٹا بچہ ہے جوان ہے تو بی بی خدیجہ راضی ہوئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب اپنے چچا اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر تشریف لے آئے بی بی خدیجہ کے پاس تو بی بی خدیجہ نے ورقا ابن نوفل امر ابن اسد ابن علضا جو اس کے قریبی رشتے دار تھے ان کو بلایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا اور خطبہ پڑھا ابو طالب خطبہ نکاح جو ہے وہ ابو طالب نے پڑھا اور اس کے بعد جو دوسرا خطبہ ہے پھر وہ ورکا ابن نوفل نے پڑھا تاریخ کے لیے یعنی خطبہ نکاح تو پڑھ لیا ابو طالب کب آ موجود